القصص قصص کا مطلب ہوتا ہے قصہ قصے کی جمع ہے مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سین میم تو کا آیات الكتاب المبین یہ کتاب مبین کی آیات ہیں نتلع کمنب من و فرعن بالحقیلی قومی یو ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں واقعہ یہ ہے کہ فرون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیا کرتا تھا فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اب یہاں جاب حکمرانوں کی پرانی ایک پالیسی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ڈیوائٹ اینڈ رول کہ لوگوں میں اختلاف ڈالو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں گے اور حکمرانوں کی ذاتیوں کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی فرعون نے بھی یہی پالیسی اختیار کی تھی اس نے بنی اسرائیل کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے ایک طبقے کو مراد دی گئیں القابات دیے گئے جاگیریں دی گئیں بڑے بڑے ٹائٹلز دیے گئے کنسیشنز دیے گئے اور اس طرح ان کو نواز کر خرید لیا گیا اور فرعون اب ان کے ذریعے سے مقامی لوگوں پر حکومت کرتا تھا اور جو بنی اسرائیل میں باغیرت با اصول دین اور ملت سے وفاداری کرنے والے لوگ تھے ان کو پیسے پیسے کا محتاج کر دیا ساری ان کی صلاحیتیں دو وقت کی روٹی کمانے ہی میں کھپ جائیں اور ان کو کسی اعلیٰ علمی کام کا یا کسی اعلیٰ سوچ کا وقت ہی نہ ملے ان کو دبا دیا گیا اور ہمیشہ سے جو ظالم حکمران ہوتے ہیں انہوں نے یہی پالیسی اختیار کی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سور نمل میں اگر آپ کو یاد ہو بلکہ سبا نے یہی بات کہی تھی کہ اس کے جو اعلیٰ لوگ ہوں گے تو حکمران جب آئیں گے تو پھر وہ اعلیٰ لوگوں کو دبا دیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بالکل انگریزوں نے یہی پالیسی اختیار کی وہ نریدو ان نم الدین و نج الحم امت و نج الحم الوارثین اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا ہم نے موسا علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں موسی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے پیچھے ہم نے پڑھا کہ فرعون تو سب لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا تو ہوتا کیا تھا ایک سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو جیتا چھوڑ دیتا تھا تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال فرعون کی پالیسی یہ تھی کہ اس سال کے لڑکوں کو نہیں مارا جائے گا پھر اگلے سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار ڈالا جاتا تھا اس طرح فائدہ یہ تھا فرون کو کہ ان کو ایک مخصوص تعداد میں اپنے لیے لیبر بھی مل گئی تھی مزدور بھی مل گئے تھے اور تعداد بنی اسرائیل کی حد سے بڑھنے بھی نہیں پاتی تھی ان کے کنٹرول میں بھی رہتی تھی تو جس سال موسی علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال فرون کی پالیسی یہ تھی کہ اس سال جتنے لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا آخر کار فرون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے ان نہ فراؤنا و حامانہ و جنودہ واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے فرعون تو آپ جانتی ہی ہیں سیاسی قیادت فرون کے ہاتھ میں تھی حامان کا لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے حامان اس کا مصر کی تاریخ ہے ایجپشن ہسٹری فیروز کی جو ہسٹری ہے اس میں آمون یا امون ایسے اس کا نام ملتا ہے یہ دراصل ان کا چیف پریس تھا مذہبی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی جب بھی کوئی اس کو مذہبی رسومات کرنی ہوتی تھیں تو مینھے کا وہ ماسک لگا لیا کرتا تھا یہ آپ کو مصر کی تصویروں میں نمونہ مل جائے گا اس کا اب یہاں سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کے کرپشن کا ذکر ہے کہ جب خراب ہو سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت بھی بگڑ چکی ہو. اور پھر یہ آپس میں گٹ جوڑ کر کے اپنے ذاتی اغراض کے لیے ایک دوسرے کو سہارا دینا شروع کر دیں تو زمین میں سخت فساد مچ جاتا ہے جیسے کہ یورپ میں میڈیویل ایجز میں تھا بادشاہ چرچز کو جاگیریں دیا کرتے تھے ان کے ہاں ان کے پریسٹ ان کے مذہبی رہنما بے انتہا پیسے والے بہت امیر ہوا کرتے تھے اور پھر وہ بادشاہ کے منمانے فتوی دیا کرتے تھے جو بادشاہ چاہے تو بادشاہ ان کو جاگیریں دیتے تھے اور پریسٹس نے کیا کیا ہوا تھا کہا تھا انہوں نے کہ دیवाइन राइट्स ऑफ کہ بادشاہ تو دراصل اللہ ہی جیسے اختیارات رکھتا ہے جو اس کا پاور ہے جو یہ کہہ دے وہ صحیح جو یہ کہہ دے وہ غلط تو اس طرح کے گٹ جوڑ سے ہمیشہ دنیا میں فساد ہوا اور مصر میں بھی یہی حالت تھی اس وقت کہ فرون اور حامان نے مل جل کر لوگوں پر ظلم و کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه فرعون کی بیوی بی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے ادھر مس علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی دھاڑس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو وقالت قالت لختی ہی اور اس نے بچے کی بہن سے کہا قدی اس کے پیچھے پیچھے جا اچھا اب دیکھیں یہاں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی سے کہا لیکن یہاں خاص طور پہ بہن کے رشتے کو اجاگر کیا جا رہا ہے ہم آج کل سبلنگ جلیسی سبلنگ رائبلری کے بارے میں تو بہت پڑھتے ہیں کہ بہن بھائی کیسے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے یا نقصان پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی پڑھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بھی پڑھا جس کے اندر ہم نے یہی چیز دیکھی سبلنگ جلیسی دیکھی لیکن انسانی تعلقات صرف برے ہی نہیں ہوتے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلیئل لوائلٹی کی بات بھی آ رہی ہے کہ بہن بھائیوں میں وفاداری جب ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بہنیں خاص طور پہ اپنے بھائیوں سے بے انتہا پیار کرنے والی ہوتی ہیں ہر حال میں ان کو اپنا بھائی بہت اچھا لگتا ہے تو خاص طور پہ یہ بہن والا رشتہ بہت ہی خوبصورت بہت بے لوس بہت بے غرض رشتہ ہوتا ہے بہن کا ماں تو چلو پھر بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرا خیال کرے گا بہنیں تو کچھ غرض نہیں رکھتی بھائی کبھی گھر ان کے آ جائیں تو نہال نہال ہو جاتی ہیں تو بہن کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا وہ ہرمنا الہ ہل مرود یا من قبل اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا یعنی چھوٹے سے مصلام بچے سے اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اب ظاہر فارمولا تو تھا نہیں کہ ان کو فیڈر دے دیا جاتا اب تصور کریں فرون کا محل ہے فرعون وہاں موجود ہے اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ روئے چلا جا رہا ہے روئے چلا جا رہا ہے تو روتے ہوئے بچے کے آگے تو فرعون اور اس کی بادشاہت بھی بے بس ہو گئی سوچ رہا ہوگا اللہ کسی طرح تو یہ چپ ہو اتنے میں کیا ہوا فقالت حلم اللہ یک فلون لہو نا سے یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اسی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھے تب سوچے نا کہ فرون اور سارے اس کے محل والوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا کہ کچھ بھی کرو کسی طرح یہ بچہ چپ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب کی فرمایا فراد نہ ہو الا ام ہی اس طرح ہم موس علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف پلٹا لائے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کے اللہ کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے جب موسا علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا حکم اور علم کی بات آ رہی ہے حکمت دراصل علم کو صحیح رخ پر ڈال دیتی ہے علم کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو نقصان دہ ہو جاتا ہے علم اور حکمت ساتھ ہو نہایت فائدے مند ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا انسان سیکھ جاتا ہے موقع کی مناسبت سے بات کرتا ہے برے حالات میں بھی اپنے لیے خیر تلاش کر لیتا ہے اور حکمت یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے مکمل محنت کر کے جو نتیجہ سامنے آئے چاہے نفس کو خوشگوار لگے چاہے نفس کو ناگوار لگے اس نتیجے کو قبول کر لینا اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا یہ بھی حکمت ہے وہ قزا ل نزل <الْمُحْسِنِين> ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے یعنی غفلت میں تھے کیا مطلب کوئی دوپہر کا ٹائم ہوگا گرم ملکوں میں آپ کو پتا ہے نا سیسٹا کا رواج ہوتا ہے دوپہر کو سو جانے کا آرام کرنے کا رواج ہوتا ہے رجولینی یک تلان وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ اس کو جان سے مار ڈالیں لیکن طاقت اتنی تھی کہ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایسی حساس جگہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ قتل خطا ہے جو موس علیہ السلام سے ہوا قتل امد نہیں ہے جان بوجھ کے نہیں کیا انہوں نے اس کو قتل خالا علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور اور رحیم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا یعنی یہ ہے حکمت دیکھیں کہ ایک غلطی ہوئی اب پکا ارادہ کیا کہ دوبارہ اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا ایک غلطی کو رپیٹ نہیں کرتا دہراتا نہیں ہے اچھا یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہے ایک تو یہ کہ کیسے پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ایسے پتہ چلا کہ جو یہ قتل ان سے ہو گیا تھا اس کی خبر نہ کسی کو ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو ڈھانپ لیا کور کر لیا کوئی اس کا برا اثر موسا علیہ السلام کی زندگی پر نہیں ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے قصور کیا تھا موسی علیہ السلام کا عام طور پہ تصور یہ ہے کہ قتل ٹھیک ہے وہ قتل بھی اپنی جگہ قصور تھا لیکن دوسری بات کیا کہ انہوں نے دیکھا دو انسانوں کو لڑتے ہوئے ایک ان کی قوم کا تھا ایک دشمن قوم کا تھا انہوں نے تحقیق کیے بغیر اپنی قوم کے آدمی کی سائڈ لے لی تو محض قومی تعصب کی وجہ سے یہ ایکشن لینا اس بات پہ موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہیں کہ میں نے محض قومی تعصب کو سامنے رکھ کر اور کسی دوسرے آدمی کے خلاف ایک ایکشن لے لیا ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ غلطی اسرائیلی کی ہو جیسے آگے ہم پڑھیں گے اگلے دن پھر لڑنے کھڑا ہو گیا تھا تو عین ممکن تھا کہ وہ اسرائیلی جھگڑا لو ہو اور قبتی جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس کا قصور نہ ہو تو بات یہ ہے کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اور ہر مارنے والا ظالم نہیں ہوتا ہمارے یہاں آپ دیکھیں سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے ایک شخص بہت بڑی سی گاڑی میں جا رہا ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ایک سائیکل والے سے لوگ گاڑی والے کو مارنا شروع وہ خود بہت ازیوم کر لیں گے خود بخود فرض کر لیں گے کہ سائیکل والا ہی مظلوم تھا چاہے سائیکل والا بغیر لائٹ کے بغیر روشنی کے اینڈ بیچ سڑک میں آ کر کھڑا ہو گیا ہو چاہے قصور سو فیصد اس کا ہو تو یہ بھی حکمت کے خلاف ہے چیز کہ انسان اس طرح سے کام کرے اور صرف وہ تعصب کی بنا پر کسی کی سائٹ لے یا کسی کی مدد کرے تو یہ بات انہوں نے کہی کہ آئندہ میں مجرم کی مدد نہیں کروں گا چاہے وہ میری اپنی قوم کا میری اپنی نسل کا ہی کیوں نہ ہو جب تک یہ معاملے کی تحقیق نہ کر لی جائے اثر قصور کس کا ہے دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھاپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یق کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے مسی علیہ السلام نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے پھر مس علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے تو وہ پکار اٹھا اے موسا کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے تو اس ملک میں جب بن کر رہنا چاہتا ہے اصلاح نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسا سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں فخرج جب منہا خواہ فیت رقب قالا رب بن من القوم غالمین یہ خبر سنتے ہی موسی علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا جب موسی علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو انہوں نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا اب وہ مدین کی طرف گئے یہ بہت طویل ان کا سفر تھا مصر سے مدین کی طرف جانا بیچ میں رگستان آتا تھا سات آٹھ دن انہوں نے سفر کیا ہوگا بھوکے پیاسے تھکن سے نڈال وہ وہاں پر پہنچے اور مدین میں جہاں داخل ہوئے تو ایسی جگہ گئے جہاں پر ایک کنواں تھا جیسے کہ ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے شہروں کے اندر مین بازار ہوتا ہے اس طرح ہم جانتے ہیں کہ کنواں پانی لینے کی جگہ گاؤں کا سمجھیے کہ مرکز ہوتا ہے و لما وردا مدینہ وجہ علیہ امت امن ناسی اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں ما خطب کما مص السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ خواتین تھیں ایک تو اس ماحول کا کیا حال ہے کہ وہاں پہ اتنے سارے مرد موجود تھے لیکن کوئی بھی ان خواتین کی مدد نہیں کر رہا تھا تو یہ موسا علیہ السلام کی شویلری کہ انہوں نے مدد کرنا چاہی اور ان عورتوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو وجہ انہوں نے بتا دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبوری کے تحت عورتیں مردوں والے کام کر سکتی ہیں لیکن ان دو خواتین کے بارے میں بھی ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ مردوں کی بھیڑ میں گھس نہیں گئیں بلکہ یہ کنارے پر کھڑی رہیں کہ یہ چلے جائیں گے تو ہم کام کریں گی عورت ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں تھا کوئی یہ چیز ثابت نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کتنی کانفیڈنٹ ہیں اور کوئی امازونس کی طرح گھسی چلی جائیں مردوں کے اندر کچھ بھی ثابت نہیں کرنا کانفیڈنس کا یہ پر اعتماد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مردوں کے ساتھ ہی بالکل ہی گھس جائے پر اعتماد تھیں کام اپنا کر رہی تھیں لیکن پراپر ڈسٹینس پراپر پروٹوکال کے ساتھ فسقہ سن کر علیہ سلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر ایک سائی کی جگہ جا بیٹھے اور بولے رب انی لما انزلت من خیر فقیر اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں بہت ہی پیاری دعا ہے بڑی کمپریہینسو بعض دفعہ انسان اتنا پریشان اتنا افسردہ ہوتا ہے اتنا کچھ اس کے دل میں آ رہا ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے اور سمجھ یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ دعا کیسے مانگوں کیا کہوں اللہ سے ایسے وقت میں یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ جو بھی خیر تو میری طرف نازل فرما میں اسی کی محتاج ہوں اب یہاں انہوں نے دعا مانگی ایسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اچھا ایک اور دعا میں آپ دیکھیے نیک کام کیا تھا نا عورتوں کی مدد کی تھی انہوں نے نیک کام کر کے جب دعا مانگی جاتی ہے اس طرح قبول ہوتی ہے فجاط ہو اہدا ہو متمشی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اب یہ شرم و حیا کا یہاں خاص اللہ نے ذکر کیا حالانکہ ضرورت نہیں تھی کہنے کی اتنا بس کہنا کافی تھا کہ ایک عورت آئی ان کے پاس لیکن یہاں ایک خاص خوبی جو ہے عورت کی اجاگر کی جا رہی ہے کہ حیا عورت کی فطرت میں گندھی ہوئی ہے ان ہے عورت کے اندر بے باقی نہیں ہے بے باقی اور بے حیائی ان نیچرل ہے عورت کے لیے فطری طور پہ عورت جھجکتی ہے مردوں سے بات کرتے ہوئے لیکن ضرورت تو پیش آتی ہے مردوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے انسان کو تو جب عورت کو ضرورت پیش آئے مرد سے بات چیت کرنے کی تو حیا کا بیریئر بیچ میں ہونا چاہیے یوں سمجھیے کہ ایک سوشلی رسپانسبل بیہیویئر ہے پورا ایک رویہ ہے پراپر پروٹوکال ہے کہ عورت جب بات کرے مرد سے اور اسی طرح جب مرد بھی بات کرے عورت سے تو اپنی ذات کی طرف توجہ دلانے کے بجائے بات کی طرف توجہ کو رکھے کوئی ہڈن وائبز نہ ہو کوئی انڈر نہ ہوں با عزت طریقہ ہے بات کرنے کا کہ فاصلہ رکھتے ہوئے انسان بات کرے کوئی چیپنس اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے حیا ہرگز بھی انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی نہیں ہے جو آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جن کے اندر احساس کمتری ہے وہ دراصل با ہوتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ حیا ہی دراصل باعتماد بناتی ہے اور بہت پروکار بناتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا کوئی امتیازی وصف یعنی کوئی ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹک ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو اگلی نبوت کی باتوں میں سے ہمارے پاس تعلیمات پہنچی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم اور حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو یہ فالس برواڈو ہوتا ہے یہ فالس کانفیڈنس ہوتا ہے جو بے حیائی کے نام پر پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں اور ہمیں تو فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے جو ساتھ کو لیگ کام کر رہے ہیں وہ مرد ہیں یا عورتیں اب بتائیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ جو ساتھ کام کر رہا ہے وہ مرد ہے یا عورت سمجھ آ رہا امپاسبل ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ ایک عورت سے ہم جس طرح بات کرتے ہیں اسی طرح اسی لہجے میں ہم ایک مرد سے بات کریں یا جو باتیں عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتی ہیں جس کا ہم بالکل برا نہیں مانتے ویسی ہی بات اگر ایک مرد ایک عورت سے کہے کیسا لگے گا بتائیے مثال کے طور پہ ایک آپ کی فرینڈ ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ بھئی آج تو بہت پیاری لپسٹک لگائی ہے تم نے آپ کو کچھ نہیں برا لگے گا اب ایک راہ چلتا مرد یا کلیگ ہے وہ آ کر کہتے ہیں واہ بڑی پیاری لپسٹک لگائیے کیسا لگے گا بتائیے فرق ہے نا ہر کسی ایک جیسی چیز نہیں لگے گی آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اس نے کیوں کمنٹ کیا میرے اوپر جبکہ جو آپ کی ساتھی جو آپ کی کلیگ تھی خاتون تھیں ان کا کمنٹ معمولی سا لگے گا کوئی ایسی بڑی بات نہیں لگے گی تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کمپلیکس میں آ کر ہم ایسی باتیں کرتی ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں کانفیڈنٹ ہونے کی کوئی خاص یہ علامت ہے کہ اس طرح سے گھس گھس کے مردوں میں بات چیت کی جائے یا یہ کہا جائے کہ نہیں عورتیں اور مرد سب ایکول ہوتے ہیں اور کلیگ تو بس کلیگ ہوتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ضرورت پڑنے پر یقیناً کام کیا جا سکتا ہے عورت گھر سے نکل سکتی ہے لیکن پھر ایک کے ساتھ قالت وہ کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو یعنی ان لڑکیوں کے والد نے جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا وہ سمجھ گئے کہ بہت دیندار اچھے گھرانے کے فرد ہیں یہ اور کس طرح انہوں نے فرون سے نجات پائی ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ نے تم کو خود ہی نجات دے دی قالت عہدہ ہما یا ابت استاجر ہو انا خیر امن جر امین ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھ سکیں وہی ہوتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو اب قوی ہونے کا تو چلیے ان عورتوں کو پتہ چلا کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کا ڈھکنا بہت بھاری تھا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی ڈھکنے کو ہٹایا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا لیکن امین ہونے کا کیسے تجربہ ہوا انہوں نے نہ کوئی دولت موس علیہ السلام کے پاس رکھوائی تھی تو کوئی اور تجربہ تو نہیں ہوا جو تجربہ ان کو ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا تجربہ ہوا کہ جو مرد نظر کی خیانت نہیں کرے گا وہ کسی اور چیز میں کیا خیانت کرے گا اور یہ دو بہترین خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہیں کہ وہ قوی ہو اور ابین ہو ان کے باپ نے موسی علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرط یہ کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا تم انشاءاللہ اللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے اچھا اب یہ دیکھیے موسیٰ السلام کا رشتہ ہے سامنے اب اگر میری آپ کی ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آتا ہم کہتے کریئر کیا ہے اس کا کتنا کما رہا ہے نہ گاڑی ہے نہ مکان ہے بے سرو سامان ہے ہماری بیٹی تو خوش نہیں رہے گی اور کتنی ہی باتیں ہم سوچ کے ہم شاید رشتہ ریجیکٹ ہی کر دیتے ہم کہتے رہنے دو اس لیے کہ ہم اسٹیٹس زیادہ دیکھتے ہیں نا ہم دین کی دولت سے زیادہ لڑکے کی جیب پر نظر رکھتے ہیں اس کی چیک بک کو زیادہ دیکھتے ہیں جب حدیث میں آتا ہے کہ جب تم شادی کرو تو دین دیکھ کر شادی کرو لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی تو آپ دیکھیں کتنے عقل مند تھے یہ لڑکیوں کے باپ انہوں نے صرف دین کی دولت دیکھی شرافت دیکھی کہ شریف ہیں اور دیندار ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی का کا نکاح تم سے چاہتا ہوں قالا ذالے کا بینی و بینا کا نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی مجھ پر نہ ہو اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے سسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی یعنی دس سال یہ ہوتا ہے مسلمان مرد کا اخلاق اور اس کا بہیویئر اس کا رویہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ کہ وہ اپنے سسر کو خوش کرنا چاہتا ہے آج تو ہم نے صرف لڑکی کی ذمہ داری سمجھ لی ہے کہ صرف لڑکی ہی سسرال والوں کو خوش رکھے اور لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ تو میرے گھر والوں کی بالکل عزت بھی نہیں کرتے ایک خاص ایک ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں داماد آیا ہے داماد لگتا ہے داماد نہیں کو شیر ہی گھر کے اندر اور داماد صاحب کا بھی وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے ذرا سی بات یوں سے یوں ہو جائے اگر سارے گھر والے ان کو ٹوٹل توجہ نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں بی بی سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری امی کیا نہیں جاؤں گا اب کل کھانے میں یہ تھا اور تمہارے گھر والوں نے یوں کر لیا میرے ساتھ یہ کہاں سے ہم نے رویے سیکھے ہیں اور کس کو دیکھ کر اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو یہ رویے سکھائے ہیں اسلامی اخلاق تو نہیں ہے اسلام ایسا بہیویئر نہیں سکھاتا کون ہے موس علیہ السلام دیکھیں اپنے سسر کی کتنی دل جوئی کر رہے ہیں کتنا خیال کر رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں فلما قدو موسل اجلا و ساری آنا سمن جانب جب موس علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو تور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤ جسے تم تاپ سکو وہاں پہنچے تو وادی کے دہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارے گئے اے اننی ان اللہ رب العالمین میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک وہ ان القی اصح کا اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی جوہی کے موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بلکھا رہی ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا ارشاد ہوا موسا پلٹ آ اور خوف نہ کر تو بالکل محفوظ ہے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیچ لے یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا ربی اے میرے رب انی قتل تو من ہم نفسن یقتلونی میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے ڈرتا ہوں کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالیں اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں ان کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کریں مجھے اندیشہ ہے وہ لوگ مجھے جھٹ لائیں گے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے ماننے والوں ہی کا ہوگا علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہ تھیں علیہ سلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سے وقت تمہارے کسی دوسرے خدا کو نہیں جانتا اوقدلی یا ہامان و علقینی فج علی سرحَلا موسا و ان لا من القاء بین ہامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنوا شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسا کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں اب یہ بات ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کس قدر مزے کا خیز لگتی ہے کہ وہ یوں سمجھتا تھا کہ اونچی عمارت پر چڑھ کر وہ اللہ کو دیکھ لے گا تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پہلے یا دوسرے کلاؤڈس کے اندر کہیں بیٹھا ہوا ہے ناوز اللہ کہاں ہے اللہ اور کس طرح اللہ کو دیکھا جاتا ہے یہ سمجھ نہ پایا آج کل کی دنیا میں بھی ہم نے ایسے کچھ واقعات سنے ہوں گے کہ بڑی ترقی یافتہ قومیں اپنے اپنے اسپیس شٹلس میں اور راکٹس میں بیٹھ کر فضا میں خلا میں اسپیس میں گئیں اور خلا میں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو ساری خلا میں گھوم آئے ہمیں تو اللہ کہیں نظر نہیں آیا تو لہٰذا کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں جیسے ایک مینڈک اپنے کنویں کے اندر چکر لگا لے اور کہے کہ ہاں بس سارا کچھ میں نے دیکھ لیا ساری کی ساری دنیا اسی کنویں تو اسی طرح بعض دفعہ لا خدا علم انسان کو کوئیں کا مینڈک بنا دیتا ہے, ہے. وسط برا ہوا وہ جنوبر لاجا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمن کیا اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی خرابی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ان کا آرکیٹیکچر تھا ان کا آرٹ تھا ان کا لٹریچر تھا کچھ بھی ان کے کام نہ آیا ہر چیز یہیں رہ گئی برباد ہو گئی اور اللہ کے سامنے اتنا کچھ رکھنے کے باوجود فرعون خالی ہاتھ پہنچا و لقد آتعینہ موسل کتابہ ممبادی ماںلق نل قرون العلا بس ودم و رحمۃ <تصفح> اللہ اللہ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے بلکہ اس کے بعد ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں اور آپ تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا شاید کہ وہ ہوش میں آئیں یہاں دیکھیں کہ بار بار ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ آپ موجود نہیں تھے آپ موجود نہیں تھے اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے حاضر اور ناظر تھے اور حاضر اور ناظر رہیں گے کہ جیسے اللہ حاضر اور ناظر ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اپنی پیدائش سے پہلے کے بھی تمام واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور باخبر تھے حالانکہ یہاں فرما دیا گیا کہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے ان باتوں کی خبر دی ہے آپ کو ورنا معلوم نہ تھا اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موس علیہ السلام کو دیا گیا تھا کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسی علیہ السلام کو دیا گیا تھا پالو شہران تغاہرا انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں یعنی تورات اور قرآن یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے کل فاتب کتاب ہی ہوا من ہوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا اب یہ آیت آپ دیکھیے کس ضمن میں آ رہی ہے اس زمین میں آ رہی ہے کہ قرآن کے علاوہ اگر اے مشرقین مکہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لے آؤ اب اگر اس آیت کو یہاں سے نکال کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی کوٹ کرے اور کہے کہ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کافی ہے اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے تو لے آؤ تو لہٰذا ہمیں نہ بخاری کی ضرورت ہے نہ مسلم کی ضرورت ہے نہ کسی حدیث کی کتاب کی ضرورت ہے کیا بتائیے یہ مطلب ہے یہاں پر تو جب بھی کوئی قرآن کی آیت بھی کوٹ کرے آپ خود ضرور قرآن کھول کے پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ کس زمین میں وہ آیت آ رہی ہے کہیں آؤٹ آف کانٹیکس تو کوٹ نہیں کی جا رہی آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے تو معنیوں کو کچھ کا کچھ بنایا جا سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ لا اقرب اس نماز کے قریب مت جانا اور کہیں کہ ہاں بالکل لکھا ہے قرآن میں تم خود دیکھ لو قرآن کوٹ کر رہا ہے لیکن بتائیے کیا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے پورا کانٹیکس نہیں اس نے سامنے رکھا تو یہ بھی آج کل کا ہم فتنہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو بالکل اس کے موقع محل سے کاٹ کر کسی آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا پھر ان کو گمراہ کر دینا اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کا نور پھیلا لیں تجیب الما اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا اور یہ نصیحت کی بات پیدر پہ ہم ان کو پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں اس میں جو بات کی گئی ہے وَمَنْ عَدَلُ من عدل ہواہ بغیر ہدم من اللہ کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر تو پتا چلا کہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہا گیا ہے ہم سے کلو و کھاؤ اور پیو اللہ کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ان تمام نعمتوں کو استعمال کرو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی لیکن اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پھلان کر ٹرانسگریس کر کے جب دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تب وہ بٹکانے کا اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا ذکر کن کا ہے یہاں پر اہل کتاب کا وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے اور جب قرآن ان کے سامنے آیا تو انہوں نے قرآن کو بھی ایمانا اور اس پر بھی ایمان لے آئے اب یہ ایک واقعہ ہے ابن ہشام نے اس کو روایت کیا ہے کہ ہجرت حفشہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اور دعوت کی خبریں ہپشا کے ملک میں پھیلیں تو وہاں سے بیس کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں آ کر ملا قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش اکھٹے ہو گئے وفد کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھی قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھی ان لوگوں کے پاس گئے اور سخت ان کو لانت بلامت کی کہ تم بڑے نامراد لوگ ہو تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کی حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے تم سے زیادہ احمق گروہ تو ہماری نظر سے آج تک نہیں گزرا اس پر انہوں نے جواب دیا سلام ہے بھائیو تم پر ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے تو ان کا ذکر ہے کہ اولائے کا یو اجرہم اجرا ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رسک ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تین لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر دوگنا دیا جائے گا ایک وہ لوگ جو سابق نبی پر ایمان لائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور تیسرا وہ شخص کہ جو اپنی کنیز کو آزاد کر کے اور اس سے نکاح کر لے یہ بخاری میں حدیث موجود ہے وہ اضاسم الخ و اردعان ہو اور جب انہوں نے بےحدہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے وقوال اور بولے لنا اعمال ہمارے اعمال ہمارے لیے ولا کم اور تمہارے اعمال تمہارے لیے سلام العلّم تم کو سلام ہو لا نبطل جاہلین ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچھک لیے جائیں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں و کم آ من قریت معیشت فتل کا مسا کنو لم تسکم کنوار اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے یہ بطر کا لفظ نوٹ کیجئے اپنی معیشت پر اترا گئے تھے تو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے آخرکار ہم ہی وائرس ہو کر رہے بطر ایک خاص اخلاقی بیماری کا نام ہے معیار زندگی بلند کرنے کو پیسہ کمانے کو اور خرچ کرنے کو زندگی کا مقصد بنا لیا جائے لیونگ اسٹینڈرڈ کو اونچا کرنا ہے اور زیادہ ارن کرنا ہے اس کی دھن سوار ہو جائے انسان کے اوپر جنون ہو جائے بس انہی چیزوں کا سوچیں تو اسی کے بارے میں اور بولیں تو اسی کے بارے میں اور دوسرے کو جب دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کا کتنا کماتا ہے اور کہاں رہتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اپسو کمپلسو بہیویئر ہے اپسن ہو جائے ان چیزوں کے ساتھ آج کی دنیا کی یہ بیماری ہے بطر انتہائی زیادہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہو جانا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کمپٹیشن کرنا کس کا ٹی وی کس ماڈل کا ہے کس کی گاڑی کس ماڈل کی ہے اسی کے اندر ریس اور پھر ڈیزائنر چیزوں کی بے انتہا محبت دو چیزیں ہیں بالکل برابر کی کوالٹی کی دونوں اچھی ہیں مضبوط ہیں پائیدار ہیں ایک ملتی ہے جانب مارکیٹ میں ایک ملتی ہے کسی بہت ہی مہنگی بہت ہی بڑی دکان پر صرف اس لیے بڑی دکان سے لے کر آنا تاکہ لوگ دیکھیں بتر ہے یہ زیادہ خرچ صرف اس لیے کیا اس لیے نہیں کہ زیادہ پائیدار چیز مل رہی تھی زیادہ فائدے مند چیز مل رہی تھی صرف اس لیے کہ وہ ڈیزائنر آئٹم تھا بس اور اسی چیز کا جب شوق لوگوں کو ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بھی بہت بے وقوف بناتے ہیں خوب خوب پیسے ان لوگوں سے کھینچتے ہیں معمولی درجے کی چیزوں کے غیر معمولی دام لگا دیتے ہیں اگر اپنے اشتہارات کو آپ دیکھیں آج کل تو آپ کو اشتہارات کے اندر ایڈورٹیزمنٹس کے اندر یہ چیز نظر آئے گی بسکٹ کا پیکٹ ہے ہاتھ میں یا آئس کریم ہاتھ میں ہے اور اس کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں بچے کھلی جا رہی ہیں گریڈی لک منہ کھلا ہوا ہے اتنا بڑا آنکھیں پہاڑ پھاڑ کے آئس کریم کو دیکھ رہے ہیں خواب بھی دیکھ رہے ہیں تو نرم گدوں کے یا گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں یا قالینوں کے خواب دیکھ رہے ہیں کل ارمان بس یہی رہ گئے خوابوں میں بھی دنیا ہی آتی ہے یا آپ ایڈ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے وہ سنہرے پیسوں کی جو ہے وہ بارش برس رہی ہے اور منہ کھولے ہوئے ایک لالچی خوشی کے ساتھ ایکسٹسی کے ساتھ اس پیسے کو دیکھ رہے ہیں خوشی سے پھولے نہ سمائیں اپنی چیزوں کے اوپر جس کے پاس آ گیا وہ آپے سے باہر ہے کنٹین نہیں کر سکتا اپنے آپ کو برسٹنگ وتھ پرائیڈ اس کا حال ہے اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں پھر لونگ بیونڈ مینس اپنا جو افورڈ کر سکتے ہیں جتنی کمائی ہے اس سے زیادہ اس سے آگے لونگ اسٹینڈرڈ کو رکھنے کا شوق اور اس کے لیے چاہے قرضہ لینا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے قرضدار ہو جائیں گے لیکن لونگ اسٹینڈرڈ اتنا اونچا معیار زندگی بلند سے بلند تر اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچے سے اونچا ہو رہا ہے لیکن کوالٹی آف لائف کو تو دیکھ لیں پریشانیاں ہیں قرض ادا کیسے ہوگا مشکلات میں انسان گر کر رہ گیا لیکن بس یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف تو امپارٹنٹ نہیں رہی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اونچا ہونا چاہیے قرض لے لے کر شادیاں کریں گے غم کے موقعوں پر قرضے لیں گے بطر کی نشانیاں ہیں یہ ساری چیزیں یہ جو بطر ہوتا ہے یہ ایک سمجھیے کہ ڈبل ایچ ہے دو دھاری تلوار بنتا ہے پیسے والوں میں تکبر دکھاوا اور اسراف آ جاتا ہے یہ سب چیزیں ہیوز میں ہوتی ہیں اور لوگوں کے اندر اطراہٹ آ جاتی ہے بہت زیادہ وہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اپنی ہر چیز کو ہیو ناٹس میں احساس محرومی نفرت اور غصہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا یہاں ذکر ہے کہ بہت سی ایسی بستییں تھیں بہت اطرائیں بہت بطر آ گیا تھا ان کے اندر لیکن کیا ہوا ہلاک ہو گئیں و ماں کانا رب مہلکلقرا حا یما رس اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں وماتی تم ان شعی ان متا الحات دنیا وزی نتحا و ماں ان خیروں و ابقا افلاط تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو ہم بھی تو سوچیں کتنی ہم دنیا جمع کرتے ہیں سب یہاں رہ جانی ہے بار بار اللہ بتاتا ہے کہ یہاں فضول خرچیاں کرتے ہو اور جو دکھاوے پر خرچ کرتے ہو کیوں نہیں تم اپنا انویسٹمنٹ کر دیتے اللہ کے ہاں باقی رہنے والا ہے بہت بہتر ہے ساری دنیا دے کر بھی اگر تھوڑی سی جنت مل جائے تو انسان لے لے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ کوڑا کتنا ہوتا ہے نا وپ اتنی سی جگہ کوڑا ڈالنے کی جگہ بھی مل جائے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس سے بہتر ہے اور جنت چھوڑ کر اگر ساری دنیا بھی کوئی دے رہا ہو ساری دنیا بھی مل رہی ہو تو انسان نہ لے شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اس کو پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے جس ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو اور بھولنا چاہیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھرائے ہوئے شریکوں کو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا ماذا عجب تم المرسلین جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے البتہ جس نے آج توبہ کر لی ف اماں منتابا جس نے توبہ کر لی وہ آمنا اور ایمان لایا وہ امل و صحن اور اس نے نیک عمل کرے فصا یقون من المفلحین وہی توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں ہوگا وہ رب کا یقل وقما تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے ماں لہو لم یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں یہاں بھی اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف کہ وہ بہت اعتراضات کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہتے تھے کہ آخر انہی کو نبوت کیوں ملی اتنے پیسے والے اتنے امیر امیر لوگ موجود ہیں ولید بن مغیرہ ہے تو اس کو کیوں نہ نبوت مل گئی تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے خود جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اللہ تو قلب سلیم والے لوگوں کو چنتا ہے نا مریض دل والے لوگوں کو اللہ نہیں چنتا سبحان اللہ و تعالی ما یو اللہ پاک ہے اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ رب کا یا لم و ماں تو ما, مَا نون <يُعْلِنُون> تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کے یہ ظاہر کرتے ہیں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیسے کے ساتھ اللہ تعالی نے نبوت کو جمع نہیں کیا کہ پھر لوگ جب ایمان لاتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ پیسے کی خاطر ایمان لائے ہیں یا حق کی خاطر ایمان لائے ہیں یہ کامیابی کو دیکھ کر دین والے بن گئے ہیں یا یہ حق کی خاطر سچائی کی خاطر یہ دین والے بنے ہیں تو یہ حکمت بھی ہے اب جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے وہ سچے دل سے پورے خلوص کے ساتھ ایمان لا رہے تھے اس لیے کہ فی الحال تو کامیابی کوئی تھی نہیں وہاں پر حق ہی موجود تھا حق کو پہچان کر ایمان لانا اور جو حق کو پہچان کر ایمان لائے پھر کبھی منافق نہیں ہوتا وہ لیکن جو کامیابی کو دیکھ کر ایمان لائے ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق میں پڑ جائے وہ اللہ اللہ لہ الحمدل و لہ الحکم وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو دنیا کی نیشنلٹی کسی کو نہیں ملتی سب کو جانا ہی جانا ہے اتنی آرزی جگہ آخر انسان پر اتنا دل یہاں پر کیوں لگائے اپنا سارا انویسٹمنٹ یہاں کیوں کرے دیکھیں جہاں انسان کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہی اس کا دل لگتا ہے جو لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہاں کماتے ہیں وہاں کچھ بھی انویسٹ نہیں کرتے وہ سارا پیسہ پاکستان جب بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں لوٹ کے تو پھر بہرحال واپس پاکستان جانا ہی ہے یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں نا مڈل ایسٹ کی یا سعودی عربیہ کی وہاں نیشنلٹی نہیں دیتے تو وہ سب کچھ اپنا پاکستان میں ہی انویسٹ کرتے ہیں جہاں ان کو بڑھاپا گزارنا ہوتا ہے تو ہم دیکھ لیں ہمیں اپنی عمر کہاں گزارنی ہے اللہ کے پاس گزارنی ہے آخرت کے لیے انسان کیوں نہ پھر اپنا انویسٹمنٹ کرے جتنا زیادہ نیکیاں کر کے اور آخرت کے لیے انسان بھیج دیتا ہے اپنا مال, اپنا مال وقت اپنی صلاحیتیں اتنا زیادہ اس کا دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور اتنا زیادہ اس کا دل آخرت میں لگنے لگتا ہے کل ارغ تم انجاء اللہ, علیکم اللیل سرمدن من غیر اللہ افلا اے نبی صلی اللہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے کیا تم سنتے نہیں ہو ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو کیا تم کو سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنو اب یہ دنیا کی روٹیشن کی طرف اشارہ ہے نا اگر دنیا رک جائے تو کون پھرا سکتا ہے بتائیے دنیا کو کون اس کو چکر دلوا سکتا ہے وہ تو ان کے معبود ہوا کرتے تھے لکڑی کے پتھر کے آج سائنس کو معبود بنا لیا گیا ہے جو سائنس بات کہہ دیتی ہے اس کو ہم قرآن پر لا کر حاکم بنا دیتے ہیں تو ہے کوئی سائنٹسٹ جو یہ دعویٰ کرے کہ اگر دنیا رک جائے اس کی روٹیشن یا ریولیوشن رک جائے تو ہم اس کو حرکت میں لا سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ یوم یونادیم فقول و اینا شرکا یل تم تزعمون وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے پیچھے ہم نے بطر کی بات پڑھی تھی اب بطر کا مظاہرہ کرنے والا ایک شخص اس کا ذکر ہے جو کہ یہاں پر آ رہا ہے اس کو اس طرح مت پڑیے گا کہ جیسے یہ آج سے کئی ہزار سال پہلے کا ذکر ہے بلکہ ذرا اپنے معاشرے کو نظر میں رکھیے گا ہمارے اپنے معاشرے میں جو ہو رہا ہے شادی بیاہ کے موقع پر خوشیاں منانے کے موقع پر اور جنرلی اس کو ذرا دیکھیے تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں اور ہم پھر اس سے عبرت حاصل کر سکیں ان قارون کان امن قوم موسا فا بغا <عَلَيْهِم> واقعہ یہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا بائبل اور تالمود میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا اب یہ کون لوگوں میں سے تھا جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرون نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو تو یہ وہ تھا کہ جس کو فرون نے خرید لیا تھا بہت کچھ دے کر تھا بنی اسرائیل میں سے لیکن ساری وفاداریاں اس کی فرعون کے ساتھ تھیں علیہ السلام کا سخت دشمن بن گیا تھا ف علیہم پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی اطقالا لہو قوم ہو ایک دفعہ جب اس کے قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اب انیسرائل میں اچھے لوگ بھی تو تھے نا اللہ والے بھی تھے تورات پڑھنے والے بھی تھے تو نیک لوگوں نے اس سے کہا لاتفر مت اطرا مت پھول جا ڈونٹ شو آف ڈونٹ فلانٹ اور دیکھیں جو بطر والی سوسائٹیز بطر والے معاشرے ہوتے ہیں ان کا سلوگن نہیں ہوتا ہے کہ اف یو ہیو اٹ ہم سنتے ہیں آج کل ہے تو دکھاؤ چھپانے کی کیا بات ہے خوب دکھاؤ تو یہ بھی فلانٹ کرتا ہوا نکلا خوب اتراتا ہوا نکلا شو آف کرتا ہوا نکلا کہا لا تفرا مت اترا ان اللہ اللہ یحب الفرحین اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ اترانے والوں کو دکھاوا کرنے والوں کو ڈسپلے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جب اللہ کی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آسائش بھی جائز ہے آرائش بھی جائز ہے نمائش کی اجازت نہیں ہے یہ نمائش کرتا ہوا نکلا اور اچھے لوگوں نے مشورہ دیا وقت جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اس آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے یعنی اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے تو تو ان غریبوں کو کیوں نہیں دیتا ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ حق کن فصلی و اس کے تو مال میں حق ہوتا ہے سوال کرنے والے کا بھی اور محروم کا بھی حق ہوتا ہے تو یہ جتنا کمایا اس لیے کمایا کہ سارا اپنی ذات پہ خرچ کر لے سارا کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کر لے اور کوئی مانگنے کے لیے آئے کوئی محتاج آئے کوئی حاجت مند آئے تو اس کو نہ دے تو کہا کہ تو احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے بولا تغل فساد فی الارض اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا پتہ یہ چلا کہ جب دکھاوا ہو جاتا ہے اور بتر آ جاتا ہے معاشرے کے اندر فلانٹ کرنے کا شوق لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے قالا بولا ان تی تو اللہ علم یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے یہاں پر آپ دیکھیں گاڈ لیس ایجوکیشن اس کا اظہار ہو رہا ہے اس کا مینیفسٹیشن ہے یہ جب علم کو حاصل کر لیا جائے اور علم حاصل کیا جائے صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سکولز اور کالجز سے جو علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں علم نہیں ہے وہ صرف ہنر ہے جو سیکھا جا رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے سیکھا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ تنخواہ ملے گی کتنی اچھی جاب ملے گی تو اس نے بھی جو علم حاصل کیا اس کے پاس دنیاوی علم تو تھا اور دنیاوی علم بھی کس طرح گاڈ لیس ایجوکیشن اس نے علم کی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا صرف علم کو ایک ہتھیار ایک ٹول بنایا مزید دنیا سمیٹنے کے لیے اور لوگوں پر اپنا روپ قائم کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھ کو اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے اس نے کہا کیوں نہ فلانٹ کروں میں اتنا پڑھ لکھ کر آیا ہوں میں نے اتنی محنت کی ہے مائی سکل، مائی پلاننگ مائی اینٹیسپیشن میں نے سوچا میں نے پلان کیا ویسے مثال کے طور پہ آج کوئی کہے کہ جی میں فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہوں میں نے اتنے سال پڑھا میں نے خود اپنا سکل استعمال کیا میں نے فیکٹریز لگائی اتنی دولت اب میرے پاس آ رہی ہے اب میں کیوں نہ دکھاوا کروں تو اس نے کہا او تی تو اللہ اندی ایسا علم انسان کے اندر خود پسندی اور تکبر اور بوسٹنگ والی کوالٹیز کو پیدا کر دیتا ہے یہ انسان کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں اولم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کو علم نہ تھا قبل ہی من القرونی من و اشدم و اکثر ولا یوس الب المجرمون اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمیت رکھتے تھے مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے اب کیا ہوا فخراجہ علاقوں میں ہی فیزی نتی ہی ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا یہ فلانٹ کرنا کہ لوگ دیکھیں اور جلنے والے جلیں اتنا بے حص کر دے کسی انسان کو اس کا علم اور اس کی دولت کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان سے کسی قسم کی ہمدردی نہ رکھے بلکہ ان کے احساس محرومی کو مزید بھڑکا کر اس کو خوشی محسوس ہو ان کے اندر سینس آف ڈپریویشن پیدا کر کے اس کو فخر کا احساس ہو کسی کو جلا کر اپنا دل خوش کرے تو نکلا لوگوں میں خوب زینت اختیار کر کے قال الزین الحیات یا مسلما تارون ان لدو ح جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے وہ تو بڑا نصیبے والا ہے شان و شوکت والی سجی سجائی گاڑیاں اور ساتھ میں بینڈ اور باجے اور سجے سجائے بچے اور عورتیں اور مرد اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اور سب فراہ میں ڈوبے ہوئے سیلف کانشس سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے بچے سے بوڑھا تک اس فکر میں کہ میں لگ کیسا رہا ہوں بس ڈریسڈ ٹو کل اور کبھی آپ دیکھا کریں اس فراہ کا مظاہرہ کبھی دوپٹے کو سجائیں گے پھر کبھی اپنی انگوٹھیوں کو ٹھیک کریں گے پھر ہاتھوں کو ایک خاص اینگل سے رکھیں گے کہ ایک انگوٹھی بھی چھپ نہ جائے سب نظر آئیں کیا چیز کیسی نظر آنی چاہیے اگر کوئی ڈیزائنر ہے تو اس کا ایک شان بے نیازی سے ٹیگ آگے کر دینا کہ ہم نے نہیں کیا خود ہی نظر آ رہا ہے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں اخلاقی حالت کو نوٹ کر لیں کہ کیا ہماری اخلاقی حالت ہے اللہ نے ہلاک کیا ہے ایسی بستیوں کو جس میں بتر ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں کہ اللہ اگر اللہ نے ہمیں بھی پیسہ دیا ہوتا ہم بھی اپنے ارمان اسی طرح نکالتے یہ نہیں سوچا کبھی ان کو دیکھ کر کے پتا نہیں نماز پڑھ کر بھی گھروں سے نکلے ہیں یا نہیں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں یا نہیں اگر نہیں تو قابل رشک نہیں ہے اپنی تمام تر زینت کے باوجود تمام تر دھوم دھام کے باوجود قابل رشک نہیں ہے قابل رحم ہیں وقول الزین اوت العلما صباب اللہ خیر المن آمن ص <سْوَالِحَا> مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے دیکھیں یہ کون تھے علم قارون کے پاس بھی تھا علم ان لوگوں کے پاس بھی تھا ایٹیٹیوڈ کا رویے کا فرق دیکھیں اس کی گاڈ لیس ایجوکیشن تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ علم کو جوڑا ہوا تھا اقرا بسمی رب کلدی خلق پڑھ لیکن کیسے اللہ کے نام کے ساتھ جس نے کہ پیدا کیا تو جب اللہ کے احساس کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے ایک ذمہ داری کے طور پہ ہنر بھی سیکھتا ہے تو اس کے اندر آجزی آتی ہے حکمت آتی ہے اس کے اندر مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ سواب رون اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو اب کچھ لوگ تو دنیا پرست جو تھے وہ تو قارون پر بہت رش کرنے لگے انوی جیسے ہم بھی بعض دفعہ بہت رش کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ڈسپلے اور ان کا دکھاوا دیکھ کر اور گھر آ کر بھی ہم حسرت سے ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں بار بار اپنے گھر والوں کے سامنے ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں کبھی کسی کا گھر دیکھ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا باتھ روم دیکھا تھا ان کی جکوزی دیکھی تھی ان کے ڈرائنگ روم کا سوفہ دیکھا تھا ہزار گز سے کم کا کپڑا نہیں چڑا. اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو ٹپکا رہا ہوتا ہے یہ حال ہوتا ہے ہمارا تو وہی والی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہم بتائیں کسی کے گھر ہم جاتے ہیں کیا صوفوں سے ملنے جاتے ہیں کیا ہم ان کے پردوں سے ملنے ہم ان کے باتھ روم سے ملنے جاتے ہیں کیا ہمارے گھر کوئی اگر آئے تو کیا وہ ہمارے گھر کی ڈیکوریشن دیکھنے آتا ہے کیا ہمارے سٹیٹس کی وجہ سے آتا ہے ایسے لوگ اگر آتے ہیں تو نہ آئیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ صرف اسٹیٹس کی وجہ سے آتے ہیں صوفوں سے متاثر ہو کر آتے ہیں ان کو تو کسی بھی شو کا پتہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کو صوفوں سے ملنا ہے تو فلاں شو روم میں چلے جائیے اگر آپ کو باتھ رومس دیکھنے تو فلان جگہ چلے جائیے بہت خوبصورت وہاں انہوں نے باتھ روم سجائے ہوئے ہیں جس کو ملنے آنا ہے ایسے دوست جمع کیجیے جو آپ سے ملنے آتے ہوں جو آپ کی وجہ سے آتے ہوں جو اس لیے نہیں آتے ہوں کہ آپ کے شوہر کہاں کام کرتے ہیں یا آپ کیا پہنتی ہیں یا آپ کا گھر کس علاقے میں ہے ایسے لوگوں کا اپنے ارد گرد جمع ہو جانا انتہائی ہلاکت خیز ہے انسان کے لیے سنسیریٹی نہیں ہوتی چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں صرف پیسے جاتے ہیں یہ اور جو ہی پیسہ چلا جاتا ہے یہ سب غائب ہو جاتے ہیں سنسیئرٹی نہیں ہوتی ان لوگوں کے اندر تو جو عقلمند لوگ تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا اس علم میں کتاب کا علم بھی آ سکتا ہے جو حقیقت میں تورات کے پڑھنے پڑھانے والے تھے اس دکھاوے سے اس چیپ ڈسپلے سے بالکل متاثر نہیں ہوئے ذرا بھی امپریس نہیں ہوئے دوسروں سے بھی کہا کیسا تم نے اپنا گھٹیا معیار بنا لیا ہے ایسے نقلی ایسے کھوکھلے مظاہرے دیکھ کر تم امپریس ہو رہے ہو کیا تم بھی متکبر اور دکھاوا کرنے والے لوگوں جیسا بننا چاہتے ہو بلکہ کیا ہے سباب اللہ خیر المن و صبر سے نیک عمل کیے جاؤ اور ہلکے لوگوں کے ہلکے پن پہ صبر کرو یہ ٹھہراؤ آپ دیکھیے یہ قدامت یہ میچورٹی یہ حکمت اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے آتی ہے کتنے مطمئن ہیں کتنے سیلف کانفیڈنٹ ہیں کہ قارون کی دولت بھی اگر ان کے سامنے آ جائے تو ان کی آنکھیں چکچون چون نہیں ہوتی اس کو وہ گھر آ کر ڈسکشن کے قابل بھی نہیں سمجھتے ایک آپ بھی اپنے پلے چیز باندھ لیں کسی پارٹی سے آئیں کبھی واپس آ کر وہاں خواتین کے لباس اور زیور مت ڈسکس کیجیے جتنا زیادہ ڈسکس کریں گی اتنی عزمت بیٹھے گی ان چیزوں کی کسی کے گھر سے آ کر مت ڈسکس کیجیے کہ ان کے گھر میں کیا کچھ تھا کیا کرنا ہے کوئی امپورٹنس ہے مجھے بتائیے ان چیزوں کی اس شخص کے بارے میں آپ ضرور بات کیجیے کہ اس نے آپ کا کتنا خیال کیا اور کتنی آپ کی مہمان نوازی کی یہ اصل چیز ہوتی ہے لیکن جب دکھاوا آ جاتا ہے تو لوگ گھر بھی بلاتے ہیں تو دکھاوی ہی کے لیے ڈنرس بھی کرتے ہیں تو دکھاوے ہی کے لیے دوستیاں بھی کرتے ہیں تو دکھاوے ہی کے لیے لیکن یہ لوگ متاثر نہیں ہوئے جن کے پاس علم تھا اور دیکھیں کیا کہا ولاقا اللہ صابر یعنی کہ یہ حلم کی دولت یہ اقل مندی یہ دانائی نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو فخصف نا بہی و بدارد آخر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا اب وہی لوگ جو کل تک اس منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا وہی کا ان حلا یو افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے آج بھی آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا ملٹی بلین ہے مثال کے طور پہ کروڑ پتی کوئی ہے سب رش کرتے ہیں اس کے گھر پر اس کے فرنیچر پر لباس پر اور گاڑی پر پھر پتہ چلتا ہے کہ گورمنٹ نے پکڑ لیا اس کو ٹیکس ایویژن کی وجہ سے یا کوئی بھی اور وجہ ایسی ہو گئی کہ پکڑا گیا سب چھٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ہائے دیکھا کیا حال ہوا اللہ توبہ اللہ ہمیں بچائے فوراً یہ ہو جاتا ہے نا اور خود غرض ساتھی جو کہ پیسے کے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ پیسہ جانے سے عزت جانے سے بھی سارے غائب ہو جاتے ہیں تو پیسے کا ڈسپلے ایک اور نقصان کرتا ہے جب انسان اپنے پیسے کا دکھاوا بہت کرتا ہے تو ایسے ہی لالچی ایسے ہی خودغرض ساتھی اس کے ساتھ سارے جمع ہو جاتے ہیں آکر اور ایسے شخص کو وہ ٹھیک بھی نہیں ہونے دیتے پھر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہو نیکی کی لیکن آس پاس ایسے خودغرض دوست جمع ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ شخص ٹھیک ہو گیا تو ہماری چائے پانی یہاں بند ہو جائے گی اگر یہ نیک ہو گیا تو یہ تو ہم کو بھی عیاشیاں نہیں کرائے گا اگر اس نے شراب چھوڑ دی اور عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیا تو ہمارا بھی زنا اور ہمارا بھی شراب بند ہو جائے گا جو ہم اس کے بلبوتے پر کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت نقصان پہنچاتی دکھاوے کی وجہ سے ہوتا ہے حت امکان انسان دکھاوے سے بچے اب کیا ہوا کہ قارون کا گھر سب کچھ زمین کے اندر دھس گیا بائبل میں بک آف نمبرز میں آتا ہے اور زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کوراہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے مال اس باپ کو نگل گئی اور زمین ان پر سے برابر ہو گئی سب اسرائیلی جو ان کے پاس تھے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہیں زمین ہم کو نہ نگل لے یہ آپ دیکھیں یہ حال ہوا تو نعمتیں تھیں کتنا کچھ حاصل کر سکتا تھا لیکن کہاں ضائع کیا بجائے کہ اللہ کی نظر میں بڑا ہونا چاہتا حقیر حقیر لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونے کی کوشش کرتا رہا اور حقیر تر ہو کر رہ گیا اللہ سے کفر تک کرنے سے نہ چوکا تو اللہ سے کفر کر کے کوئی نعمت نعمت نہیں رہتی کفر ایسا زہر ہے ہر چیز کو جو برباد کر دیتا ہے چاہے پیسہ ہو چاہے عزت ہو چاہے شہرت ہو کوئی چیز ہو اس کے ساتھ اگر کفر شامل ہو گیا ہلاک کو برباد کر دے گا ہر چیز کو ذل قدار الاخرہ نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں پھر دیکھ لیں فساد کس کو کہا گیا ہے یہاں پر دولت کی نمائش کو فساد کہا گیا ہے دکھاوے کو اور ہمارے ہاں کی شادیاں الٹیمیٹ ہو چکی ہیں دکھاوے کے اندر اٹس کریزی ہر لمٹ ہم کراس کر چکے ہیں دکھاوے کی اس کے اندر اور جتنا زیادہ ہم نے دکھاوا شروع کیا ہے اتنا زیادہ ہماری زندگیوں میں غم اور دکھ بھر گئے ہیں اتنی زیادہ طلاقیں بڑھ گئی ہیں گھروں کا سکون اتنا ہی زیادہ کم ہو گیا لڑائیاں اتنی ہی بڑھ گئی ہیں فساد ہی فساد ہے یہ سب دولت کی نمائش کی وجہ سے ہے ولاقی للمتقین اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے فرد علیہ کل قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانئے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرقوں میں شامل نہ ہو ولا تد اللہ اللہ آخر اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو لا الحلہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کلو شعی ان ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اللہ وجہ سوائے اس کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے جو اس فانی دنیا کے لیے انویسٹ کرے گا ختم ہو جائے گا اور جو اپنے رب کی خاطر کرے گا جو کے باقی رہنے والا ہے اس کی ہر نعمت باقی رہ جائے گی لاہکم و اِلیہ ترجاؤن حاکمیت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے حدیث میں آتا ہے کہ خبردار دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ ہو اور سوائے عالم یا متعلم کے. یہ کی روایت ہے کہ دنیا کی چیزیں اگر اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ ہیں تب تو ٹھیک ہیں اگر اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ محفل جس میں کے لوگ جمع ہوئے اور اللہ کا نام لیے بغیر اٹھ گئے وہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایسی مجلسیں تو یوں ہیں جیسے کہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے مردار کھایا اور اٹھ گئے اللہ کے نام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں آجزی آ جاتی ہے اگر دکھاوا کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو ہوش آ جاتا ہے کہ یہ کام مجھ کو نہیں کرنا چاہیے اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے